بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بیداری اور انتہا پسندی کتاب پر تبصرہ میرے سامنے اس وقت ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اسلامی بیداری انکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں یہ مشہور مصری اخوانی عالم و قلمکار ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی عربی کتاب الصحبۃاسلامیہ بین الجہودی و تقرف کا اردو ترجمہ ہے جو جناب سلمان ندوی نے کیا ہے کتاب دو سو اٹھاسی صفحات پر مشتمل ہے پیش لفظ خود مترجم صاحب نے لکھا ہے جبکہ بکیہ کتاب چار فصلوں پر مشتمل ہے پہلی فصل میں مذہبی انتہا پسندی کی تعریف اس کے نتائج اور اس کی علامات سے بحث کی گئی ہیں دوسری فصل میں انتہا پسندی کے اسباب پر جبکہ تیسری فصل میں اس مرض کے علاج پر روشنی ڈالی گئی ہے جبکہ آخری اور چوتھی فصل میں مصنف نے دینی جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو چند مخلصانہ نصیحتوں سے نوازا ہے جہاں تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر یوسف الکرزاوی کا تعلق ہے تو ان کی ذات والا صفات عرب و عجم میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے آپ صاحب استعداد عالم صاحب طرز ادیب اور درد دل رکھنے والے ایک بلند پایا اسلامی مفکر ہیں آپ اخوانی مکتبہ فکر کے مایا ناز مبلغ اور وکیل ہیں آپ کے قلم سے مختلف اسلامی علوم پر کئی نادر اور قیمتی کتابیں نکلی ہیں ان میں سے بعض کتابوں کے مطالعہ کا بندے کو بھی شرف حاصل ہوا ہے ایک بار متحدہ عرب امارات کے سفر کے دوران مجھے ڈاکٹر صاحب کی کتاب الحبت الراشدہ کے مطالعہ کا موقع ملا اپنی کم علمی کی وجہ سے بعض مقامات پر مجھے ڈاکٹر صاحب کی رائے سے اتفاق کرنے کی صورت نظر نہ آئی تو میں نے پینسل کے ذریعے کتاب کے حاشے پر ان مقامات پر مخصوص نشانات لگا دیے اور بعض جگہ مختصر جملے بھی لکھ دیے انڈیا کی قید کے زمانے میں مجھے آپ کی بعض دیگر تصانیف پڑھنے کا اتفاق ہوا ان میں سے ایمان کے موضوع پر آپ کی تحریر نے مجھے بہت متاثر کیا ڈاکٹر صاحب اس وقت امت مسلمہ کے اکابرین میں سے ہیں اور زندگی کی ستر سے زائد منزلیں طے کرنے کے باوجود اپنے علمی و دینی کام میں مشغول و مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے علم و عمل اور اخلاص میں برکت عطا فرمائے ان کی یہ کتاب یقیناً ایک انمول علمی خزانہ ہے مجھ جیسے آدمی کے لیے اگرچہ ان کی تمام باتوں سے اتفاق ممکن نہیں ہے لیکن اگر چند مثالوں سے صرف نظر کر لیا جائے تو یہ کتاب ہر مسلمان نوجوان کے لیے بہترین دعوت فکر اور گراں قدر علمی اساسہ ہے مصنف نے اس کتاب کو جس درد کڑن اور فکر سے لکھا ہے اس کا تعلق مصنف کے ماحول سے ہے آپ کو اپنے ارد گرد یا یوں کہہ لیجئے کہ عرب مسلمانوں کی تحریکات میں جو خامیاں اور بے احتضالیاں نظر آئیں آپ نے ان کی اصلاح کے لیے قلم اٹھایا ہے اور ماشاءاللہ اللہ موضوع کا حق ادا کرنے کی مکمل سائی فرمائی ہے آج عرب دنیا میں چونکہ خالص دینی ماحول میں خالص دینی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس لیے وہاں دینی علوم میں گہرائی بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور جو لوگ دینی علوم میں تخصصات کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے ماحول اور دنیاوی تعلیم سے خاطر خواہ اثر لینے کے بعد دینی علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس لیے آج عرب دنیا میں ان علماء کی کمی ہے جو سلف کی طرز پر فناف العلم اور فنافِ دین ہوں اور ان کی زندگیوں میں زہد و تقوا اور عنابتِ اللہ کے واضح اور متعدی آثار نظر آئیں اس کی بجائے آپ کو دینی میدان میں ڈاکٹر پروفیسر انجینئر اور تاجر قسم کے علماء قیادت کرتے نظر آئیں گے عرب دنیا میں اس علمی انحطاط نے کئی فتنوں کو کھڑا کر دیا ہے جن میں سے اکثر اپنی رائے کے بارے میں شدید قسم کے انتہا پسند ہیں آپ سلفی تحریک کو دیکھیں یا تکفیری تحریک کو آپ اخوانی نوجوان سے ملیں یا حزب تحریر کے کسی رکن سے ان میں سے ہر شخص تواز انابت عنابت اللہ اور علم جوئی کی بجائے انتہا پسندی اور خود پسندی کے اعلیٰ مقام پر فائز نظر آئے گا ان میں سے ہر ایک کو کچھ الفاظ یاد ہوں گے اور ساتھ یہ بات بھی ان کے پلے بندی ہوگی کہ حق بس اسی کے ساتھ ہے نوجوانوں کا یہ طبقہ علماء کے ادب اور احترام سے بری طرح آری اور امت مسلمہ کے لیے حسن زن کے جذبے سے تہی دامن ہے اس نوجوانوں کے نزدیک شیخ البانی کا کسی حدیث کو ضائع قرار دے دینا آسمانی فیصلہ ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا جبکہ دوسری طرف یہی نوجوان البانی کی اتنی سخت تقلید کے باوجود آئمہ کی تقلید کا مخالف نظر آئے گا عرب دنیا کے اس علمی انحطاط کا علاج صرف اور صرف خالص دینی ماحول میں خالص دینی تعلیم کے مراکز کا قیام ہے جب تک اس حال کو نافذ نہیں کیا جاتا اس وقت تک طرح طرح کی خرابیاں نئی نئی شکلوں میں آتی رہیں گی اور انتہا پسندی بھی مختلف صورتوں میں پروان چڑھتی چلی جائے گی ڈاکٹر کرزاوی صاحب نے اسی دگرگوں صورت حال کی اصلاح کے لیے یہ کتاب لکھی ہے آپ کی یہ کتاب اہل علم کے لیے ایک مفید تحفہ اور عرب نوجوانوں کے لیے ایک بیش بہا خزانہ ہے لیکن اگر اس کتاب کی ہر بات کو معیار حق قرار دے دیا جائے تو وہ مقصد فوت ہو جائے گا جس کے تحت مصنف نے یہ کتاب لکھی ہے بے شک اعتدال میں بے اعتدالی بھی ایک طرح کی انتہا پسندی ہے اور بہت سارے اعتدال کے دعوے دار اس انتہا پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں حق اجتہاد لباس و صورت میں شریعت کا التظام تصاویر اور موسیقی وغیرہ جیسے مسائل میں ہمیں شیخ کرزاوی کی رائے سے نہایت ادب کے ساتھ اختلاف ہے ہر شخص اجتہاد نہیں کر سکتا یہ خود ان کا بھی فرمان ہے جب کہ ہم اس کے ساتھ اس چیز کو بھی بڑھاتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ نیا اشتہاد کی ضرورت بھی ہے یا نہیں اور نیا اشتہار پرانے متداول قوانین کے تحت رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے اگر اشتہاد قرار نہ دیا جائے تو کیا حرج ہے باہر ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک ماحول ہے جبکہ ہمارے ہاں دوسرا ماحول وہاں کچھ فطریں ہیں اور یہاں دوسرے اس لیے کئی باتوں میں اختلاف ہونا ایک فطری معاملہ ہے اور ڈاکٹر صاحب خود اس کی تصدیق کرتے ہیں میرے ناقص خیال کے مطابق جو شخص اس کتاب کی اصل روح کو پانے اور سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ اس کتاب سے بہت سارے قیمتی موتی اور اصلاحی نسخے حاصل کر لے گا لیکن جو شخص بعض بعض امور میں نقصتیں حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو حجت بنائے گا تو اسے اپنی نفس پرستی پر ایک عالم کی بات کا پردہ ڈالنے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا ہر انسان کو اپنے دل کی نیت پر مبلع ہونا چاہیے اس لیے کہ ذہن کو بہلانے سے کچھ کام نہیں چلتا اللہ تعالیٰ مصنف صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی فرمائے آمین